استدراج کہتے ہیں آہستہ ایسا بتدریج لے جانا انہیں کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں کس کی طرف جہنم کی طرف میں ہے صلاح عالم اس حیثیت سے کہ وہ نہیں جانتے بھئی وہ اعمال ہی جہنمیوں کے کر رہے ہیں تو جہنم کی طرف جو جا رہے ہیں ایستا ایسا جہنمیوں کے امال کر کے باؤں لہوم اور موحلہ دیتا ہوں میں ان کو دنیا میں پھر دنیا لکھو دنیا میں تو محلت ہے لیکن یہ محلت کو انعام نہ سمجھیں یہ میرا دعو ہے ان نہ قیدی متین میرا دعو مضبوط ہے عالم یتفکروں اس بات رسالت مومنین کا بیان تھا مقزبین کا بیان تھا اب حضور کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے تاکہ مقزبین جو ہیں تکذیب سے رک جائیں باز آ جائیں باتالت کیا نہیں غور و فکر کرتے کہ نہیں ان کے ساتھی کچھ جنون حضرت کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ مجنون ہیں اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا نون والے بما یشتر ما انتا بے نیم ترب کا بے مجرو اللہ کے فضل سے تو نہیں مجنون مجنون یہ ہے ان ہوا نہیں وہ مگر ڈرانے والا ہے واضح عالمیان ضرور زج ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کے اندر غور و فکر کریں بات قدرت کو دیکھیں بات قدرت کے دیکھنے سے انسان کے دل میں توحید راسک ہو جاتی ہے کیا توحید پختہ ہو جاتی ہے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 تو اپنی موت کے متعلق بھی غور و فکر کریں تاکہ ایمان نصیب ہو اعمال صالحہ نصیب ہو کبھی ائ حدیث پر ساتھ کون سی بات کے بادہ قرآن کے بعد ایمان لائیں گے بادہ ہی ضمیر کے نیچے کا لکھو آ قرآن کو مانے معذل اللہ یہ تسلی ہے جس کو اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رہبر نہیں اور چھوڑتا ہے ان کو ان کی سرکشی کے اندر حیران پھر رہے ہیں یہ مال ہے مجرمین ہے یا سلون کا نسا شکوہ وہی کفار و مشرقین کی باتیں چلی آ رہی تھیں اب ان کا شکوہ ہے آپ جو فرماتے تھے نا یہ ادھر بھی ہے کدے کار با کہ ان کا آ قریب ہو بھائی موت بھی قیامت مت ہے یا نہیں تو پھر سوال کر جاؤ انہیں حضور سے کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب آپ قیامت سے ڈرانے کے لیے ہیں کہ قیامت سے ڈراؤ یا قیامت کو لانے کے لیے ہیں اللہ قیامت لائے گا اپنے وقت میں اور قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے تائین کیا آ کس سن کے اندر آئے گی سمجھے کون سن ہوگا کون وقت میم ہوگا یہ ہم چھوٹے تھے تو جاہے لوگوں سے ہم سنتے تھے وہ کہتے تھے جی سدیاں چودہ ہیں صرف کیا کہتے تھے صدیاں کتنی ہیں چودہ ہیں یہ پندرہویں صدی لکھی ہوئی نہیں لکھاتے جکے جی نہیں پندرہویں صدی لکھاتے چکائے جی نہیں لکھی ہوئی نہیں سدیاں کتنی ہیں چودہ اب ان جیلوں سے پوچھو چودہ صدیاں تو گزر گئی ہیں اب پندرہویں صدی کے بھی اکتیس سال گزر گئے ہیں کتنی اکتیس سال تو ہم کہتے تھے پندرہویں صدی لکھی ہوئی نہیں لکھاتے جی کا اے جھوٹ بولتے ایسے لوگ میں مشہور ہے نا یہ چیز تو اللہ کے ہاں ہے قیامت کا سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا اس کا حقوق ان نما علم اندا ربی جواب شکوہ جواب شکوہ لکھو اور اوپر لکھ لو جواب شکوہ میں علم قیامت کی نفی سات وجوہ سے کی گئی ہے قیامت کا علم بھی تعین کسی کو نہیں یہ علم تو ہے کہ آنی ہے ہاں باقی تائین واقعہ تو پتا نہیں کسی کو جواب شکوہ میں علم قیامت کی نفی سات وجوہ سے کی گئی ہے سات بجو پہلی وجہ دی ان علم آئندہ ربی نمبر ایک لکھو ان کلمہ حصر کا ہے یا نہیں صرف اللہ کے ہاں ہے میرے رب کے ہاں ہے لا یو یہ نمبر کتنی دو نہیں ظاہر کرے گا قیامت کو اپنے وقت کے اندر مگر وہی ساقولت سماواد واج نمبر تین بھاری ہو گئی ہے آسمانوں اور زمین کے اندر کیا مانا یعنی قیامت کا علم آسمان والوں پہ بھاری ہے زمین والوں پہ بھاری ہے کوئی نہیں جانتا تین آگئے لا لاتا کم چوتھا آ گیا گا نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک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 میرے باپ ان کے مرید تھے تو میں چھوٹا بچہ تھا تو باپ نے یہ نام رکھا۔ حضرت تھانوی بھی رحمہ اللہ تعالی کو الف با بھی لکھا ہوا ہے دارالعلوم سے آپ حاصل کر لیں بزرگوں کی چیزیں ہیں برکات کے لیے رکھو حضرت نے کسی بچے کو الف با لکھ دیا ال با تا سا جیم یعنی تو آخر میں اشرف علی دستخط بھی کر دی ہیں وہاں ہے میرے پاس بھی ہے وہاں اگر ادار نہ ملے تو شاید میں ہی فوٹو کرا کے آپ کو دے دوں و اگلے دن میں نے کاغذات کی پڑتال خدو نکالا سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ عالم ہیں اس کے متعلق یہ کتنا نمبر ہے جی چار کل اندربی وج نمبر پانچ آپ فرما دیجیے سوائے اسنی علم و اس کا نزدیک اللہ کے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آگے وج نمبر 6۔ آپ فرما دیجئے علم غیب تو بڑی بات ہے میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں میرا نفع نقصان کس اختیار میں ہے اللہ آپ فرما دیجئے نہیں مالک میں واسطے جان اپنی کے نفع کا نقصان کا مگر جو اللہ چاہے بلاکن تو عالم الغیب یہ واج نمبر کتنی ہے جی سات اور اگر جانتا میں غیب کو البتہ بہت کر لیتا میں خیر ہو یہ جی بریلوی صاحبان ہم تو یہ علم غیب کی نفی پہ دلیل گزارتے ہیں نا لیکن بریلوی صاحبان کہتے نہیں یہ جی دلیل کس کی ہے غائب دان ہونے کیسے کی کی اب دیکھو یہ لو ہے نا تو قرآن پاک میں دیکھو لو کانفی ما الحتن اللہ فاصلتا اگر آسمان زمین میں بہت سے معبود ہوتے تو فساد برپا ہوتا لیکن فساد نہیں ہوا تو آلحا بھی بہت نہیں ہیں سمجھے جی آ یہ رفع تالی جو ہے نا یہ مستلزم ہوتا ہے رفع مقدم کو یہ کی قانون بھی آئے تو جب وہاں جزا کو تالی کو تھوڑو جزا کی نفی کر دو تو شرط کی کیا ہو جاتی ہے نفی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 خیر دنیاوی ایسم دنیا کا سارا ساد و سامان خیر دینی مراد نہیں تو لاستاخ سر تو من الخیر ہاش پہلے کھلو بہت سے منافع دنیاویہ حاصل کر لیتا اس کا معنی لکھو لاستاخس من الخیر کا بہت سے منافع دنیاویہ حاصل کر لیتا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 حضرت نے تو مسکینی کے اندر گزاری تھی نا حفیظ جلندری کہتا ہے سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر